اپن ان کے اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے جوڑوں کو برتنی کو دی اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں ہے کو اپن رحمت کے پرو میں لے لو